في <تصفيق> الحمد الله تحمد الله ووكفاء على سيد السل وخاط الإكمية أما بعض فول الله السمع من الش عن بسم الله الرحمن الرحيم فقامت هذه الأثار مععرضة للأثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معب. چونکہ تدبیر ممکن کی صرف اور صرف ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور اس دلیل کے اندر آپ نے مختلف صحابہ کرام کی مرویات دیکھی ہیں پانچ صحابہ اکرام رضوان اللہ صحابۂ سے چھ سندوں کے ساتھ روایات آپ کے سامنے آئی کہ جن میں کیا تھا یعنی ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنے کا تذکرہ ہے تطبی کا تذکرہ نہیں ہے اب دوسری دلیل ایک معارضے کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اس طرح کے محمد رحمۃ اللہ اب ان میں سے ہم کس طرح ترجیح دیں گے تو پہلے تو یہ کہا کہ الاولی پہلے جو اثر پہلے جو روایت آئی تو یہ والی روایات اس کے معارض ہیں مخالف ہیں و اس میں ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان روایات کے ساتھ عمل کا تواتر بھی موجود ہے عملی تواتر ہے مالی کا معاون جبکہ اس سفر کے ساتھ اس روایت کے ساتھ عملی تواتر نہیں ہے یعنی تقریر کو عملی تواتر حاصل نہیں ہے جبکہ تواتر عملی تواتر حاصل ہے یہ ایک وجہ ترجیح ہے باقی فا قنن من فا یہاں پر دلیل نمبر دو کا آواز دلیل نمبر دو دوسری دلیل تمام کہاوی فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ایک روایت بلدی عبداللہ بن مسعود سے جو مروی ہے اس کے علاوہ یہ دیگر روایات بھی گزریں جن میں بالکل روایات آپس میں روایات کا کیا ہو گیا تعارض ہو گیا مخالفت ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی ایک کو ترجیح حاصل ہو جائے ایک طرح کی روایات کو کہ کسی ایک کو نافق اور دوسرے کو ہم منسوخ قرار دے دیں ایسی بھی وجہ ترجیح ہے تو جی ہاں امام تحابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس وجہ ترجیح ہے وہ اس طرح کے ایک روایت پہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے یعنی اول زمانے میں پہلے زمانے میں یہ تھا یعنی صلی آپ وسلم کے پہلے زمانے میں اول زندگی میں نبوت کے پہلے عرصے میں کہ تطبیق تطبیق رہی کا حکم تھا لیکن بعد میں تطبیق والے حکم کو منسوخ قرار دے دیا اور وہ دور یتین بتین والا عمل باقی رہا اس پر امام کہ حاوی اللہ علیہ نے مختلف آپ کے سامنے روایات ہیں دیکھیے ذرا کہتے ہیں پارت نہ صاحب ہی کہ ان دو معاملوں میں سے کسی ایک کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں تقاضا کرتی ہو دلالت کرتی ہو پاتور نہ ڈالے ہم نے دیکھا اس کا اعتبار کیا فائدہ بس ہم نے پس یہ روایات موجود ہیں وہ کیا فضلا ابو بکرا تھا فرحد رسنا کالا حد رسنا عبدالولی کالا حد رسنا شعب ون ابی کالا سمیہ تو مصحب یقول صلی تو العظم بے ابی کہتے کہ میں نے نماز پڑھی اپنے والد کے ایک جانب میں پہلو میں میں نے اپنے ہاتھ کہاں رکھے بین نہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دونوں گھٹنوں پر نہیں رخ بتائیں دونوں نے تصدیق کی میں نے کی فضرب میرے والد نے میرے ہاتھوں پر مارا پسال اور کھایا تو نہیں پہلے بیٹے اننا نہ پالو ہا, ہا ہم ایسا کرتے تھے انہیں نہ پالو ہم ایسا کرتے تھے عمر نہ ان نضرب پس ہمیں پھر حکم دیا گیا ان نظر باری کہ ہم رکھے بالقوف سے اپنے ہاتھوں کو آلر روکا گئے گٹنوں پر یعنی پہلے تو ہم ایسا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھتے تھے یعنی تجویز کرتے تھے دونوں گھٹنوں کے بیچ رکھا کرتے تھے لیکن پھر ہمیں حکم ملا کہ ہم کیا کریں ہاتھوں کو کہاں رکھیں گٹنوں پر رکھیں تو پتا ہی چلا کہ پہلے والا حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا بات سمجھ میں آئی تب جب میں نے رکو کا ارادہ کیا تدبیر فنہانی آن ہو, انہوں نے مجھے تطبیق کرنے سے منع کیا وقال اور کہا کنا نہ کرتے تھے اب دیکھے ان روایات سے بالکل بات کھل کر واضح ہو گئی ممتا فرماتے فقت سبق ابھی ماضا کرنا نقص تصویر کی جو ہم نے ابھی یہ روایات دیکھنے سے ثابت ہو گیا تطبیق کا نب اور آپ نے جو ہے نا تخبی والا متقدم یہ پہلے عمل تھا. کس سے؟ مِن کا سلّم کا یہ تھا یہ تقریب والا وہ تخبی والا عمل کانتقم پہلے تھا رسول اللہ وسلم جو آپ نے کیا منہ کس سے پہلے تھا کانہ متقدم میں نے وہ لیا ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے سے کا پہن تو پتہ چل گیا اب روایات بالکل واضح ہو گئی ہے بن مسعود رضی اللہ کے ترن سے جو روایت مر گئی ہے کھل کر بات پتا چل گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کیا تھا وہ کیا ہو چکی منسوخ اور اس کے بعد جو غذا وری روایات یہ کیا ہیں اس کے لیے نہ ہیں بات آ سمجھ میں یہ دوسری دلیل کی جس سے ان روایات کا منسوخ ہونا ثاب ہو گیا جو حضلہ ہوا یہ بسین کی, کی جو کہ نظر کی صورت میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اقلی دلیل ذکر کرتے ہیں کہ کیا تدبیر ہونی چاہیے رقو میں تدبیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو اس پر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کی ہے عقل امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تصبیق کا کیا معنی ہے تطبی کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کو ملا لینا ظہر سی بات دونوں رکوع میں تطبیق آپ کی تصبیق کیا بتائی ہے اس میں دو صورتیں آتی ہیں سرخیاں تو یاد کریے کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھنا کہ صرف انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ کو کیا کریں ٹچ کریں اور یا یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں کھلی طریقے سے ڈال دینا جس کو تشریف بھی کہتے ہیں اس طرح کی صورت لیکن بہرحال کیا ہے تطبیق کیا تصویر تصویر کا مانا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ آپس میں کیا ہونے چاہیے ملے ہوئے ہوں گے بہرحال دونوں صورتوں میں تو تصویر میں دونوں ہاتھ ملے ہوتے ہیں جبکہ وہ سو گیا میں دونوں ہاتھ کیا ہوتے ہیں جدا جدا ہوتے ہیں اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ تصویر میں دونوں ہاتھ مل جاتے ہیں رکو میں اور اور ال میں کیا ہوتے ہیں دونوں ہاتھ جدا جدا رہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ذرا نماز کے اندر بکیا جو سنتے ہیں نماز کی کہ وہ کیسی ہیں نماز میں بکیا احکام میں اعضا کے حوالے سے کس طرح کے احکامات ہیں چنانچہ ہم نے دیکھا کہ مصنوع یہ ہے کہ انسان نماز میں اپنے اعضا کو جدا جدا رکھے جدا جدا رکھے رکو میں بھی سجود میں بھی اور اس پر مسلمانوں میں کیا ہے کہ جمعہ ہے یعنی کہ نماز کے نماز کے اندر آگاہ کہاں ہونے چاہیے جدا جدا ہونے چاہیے مثال کے طور پر نماز کے دوران یہ والا حکم ہے کہ بھائی انسان اگر تھک جائے تو دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پر کیا کرے سہارا لے لے یا یہ ہے کہ دوسرے پر سہارا لے لے تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوگا دونوں پاؤں ملے ہوئے نہ ہوں سب کا اتفاق ہے کہ سب مانتے ہیں کہ پاؤں میں کیا ہوں اس کا یہ تکلیف ہوگی یہ ہی ممکن ہے کہ انسان راحت حاصل کرے کہ کبھی ایک پاؤں پر سہارا لے لے کبھی دوسرے پر یہ تبھی ممکن ہے کہ جب دونوں پاؤں کیا ہوں گے جدا جدا ہوں گے دونوں پاؤں قیام کی حالت میں وغیرہ وغیرہ میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو یہ تب ممکن ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا جو طریقہ مقور ہو کر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کو کیا ہے پہلوؤں سے جدا رکھنا اپنے ہاتھوں کا آپس میں کیا کرنا جدا رکھنا پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا وغیرہ وغیرہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے جتنے بھی بکیہ احکام ہیں اس میں یہ ہے کہ اعضا کیا ہونے چاہیے متفرق ہونے چاہیے الگ الگ, الگ ہونے چاہیے تو ان تمام اعضاء کا نماز کے دیگر کار میں جو حکم یہ ہے کہ اعضا کہاں ہونے چاہیے متفرق ہونے چاہیے الگ الگ, الگ ہونے چاہیے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رکو کے اندر بھی جو دونوں ہاتھ ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے تفریق ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے تفریق تفریح نقلا دونوں کا ملا ہو، نہیں ہونا چاہیے بلکہ جدا جدا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو دونوں جدا جدا ہوں الشاف یا ملے ہوئے دونوں ہاتھ نہیں ہونے چاہیے رکو کے اندر بھی دیکھیے ذرا فرائی نہ کس بھی کافی ہے التقا اور یا ذہن دھلی کو دیکھیے بس ہم نے دیکھا تفریح کو فی ہے اس میں, دلتق... کہ فی کہ میں کیا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا التقاء یعنی ملا ہوا ہونا ہے رقو دین کی صورت میں کیا ہوتا ہے فی دونوں ہاتھوں کا جدا جدا ہونا ہوتا ہے فرد پس ہم نے چاہا کہ اندھن ہم دیکھیں اش... اش... اشکالے دعا لے کر پھر صلاح دے کہ نماز چند بقیہ اس... اس طرح کی صورتوں کے حکام کہ ان کا کیا حکم ہوتا ہے کئی فواتے وہ کیسے ہیں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر آیا وہ کیا ہے بِتجافی، بِتجافی، یعنی الگ الگ رکھنا جدا جدا رکھنا پھر رکوع و سجود آغا کو کیا رکھنا نماز کے دوران جدا جدا رکھنا سجود میں وہ اجماعر مسلم مسلمانوں کا اسی پر ہے اور یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آزاد کیا ہوں جدا جدا ہوں. پر و سجود کیسے ہو جا جا سود کیسے اور کمن کی اور اس شخص کی طرح قامَ فِي الصَّلَاةِ جو نماز میں کھڑا ہوا تو میرا اسے حکم دیا گیا کہ اَن وہ کیا کرے دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھیں با محاورہ معنی تو یہ ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان کیا رکھیں فاصلہ رکھیں لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے ایو راو ایہا مطلب راحت حاصل کرے. کبھی ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے کبھی دوسرے پر جو لوگ چولہے قیام کرتے ہیں لمبا قیام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ کبھی ایک پاؤں پر سہارا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی پھر دوسرے پاؤں پر سہارا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے یہ ہے اصل معنی تو جب اسے حکم دیا گیا کہ وہ کیا کرے مراوحت کرے دونوں قدموں کے درمیان تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب دو قدموں کے درمیان تفریح ہوگی اگر دونوں پاؤں کو آپس میں ملا لیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کبھی ایک پہ کھڑا ہو کبھی دوسرے پہ پورا جو جسم ہے جو انسان کی باڈی ہے یہ تبھی کبھی ایک پاؤں پہ سہارا کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے کبھی دوسرے پر تب جب دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوگا اگر دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے پورے جسم کا جو زور ہے وہ سہارا ایک پاؤں پہ لگا سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ کیا ہونا چاہیے دونوں دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوگا تبھی مراغت ہوگی تبھی کبھی ایک پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا کبھی دوسرے پر اور یہ بھی مسودی جو بات ہے کہ دونوں قدموں میں کیا ہونا چاہیے فاصلہ ہونا چاہیے کبھی ایک پر آ آ یعنی راحت حاصل کرے کبھی دوسرے پر تو یہ والی جو روایت ہے یہ تو ابن مسعود مسعودی اللہ وبن سے روایت کی گئی ہے یہ والی روایت جو مستقل الگ ایک مقام پر ہے یعنی دونوں قدموں کے درمیان فاصلے میں اور جب کہ یہاں جو ابن مسعود یہ کیا کر رہے تفریح بھی نقل کر رہے ہیں اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں دونوں قدموں کے درمیان تو لہذا اب ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں فلم جب ہم نے دیکھا هذا کہ آزاد کا متفر یعنی نماز میں من اولا من باؤن باؤن باؤن کہ شاہ کا متفرق ہونا ایک دوسرے سے بازوا من بعض بعض دوسرے باغ سے متفرق ہونا جدا ہونا اور جائے زیادہ بہتر ہے سے من کہ کے آگاہ کا ایک دوسرے سے ملانے سے بہتر یہ کہ کیا ہونا چاہیے اسے جدا ہونا چاہیے جب یہ بات پتہ چل گی تو وقت طلبی الصاف تفریح کے ہاں اختلاف کیا ہے اس میں الصاف کا کہ کیا ہونا چاہیے کیا الصاف ہو یا خبر ہے یہ کہ اختلاف باقی رہ گیا پھر, انساء کے ہاں ہاں پھر رکو رکو کے اندر ہاتھوں کا ملانا یا جدا کرنا اس میں اختلاف باقی رہ گیا تو کان عقل کا تقاضی یہ ہے کہ یہ کون مختلف ہے کہ جس میں کا آئمہ کا اختلاف ہوا ہے من اس کو پھیرا جائے علم علیہ من ان اس کی طرف جس پر ان سب کا اتفاق ہے اس کی طرف پھیرا جائے اس کا مقبول کیا جائے جس پر؟, جس پر ان سب کا اتفاق ہے کا کا ہم نے ذکر کیا تو اس میں کیا ہے تفریح ہے تفریح افسر یقون یہی ہے کہ میں کیا ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے مجھے تو یہ کہ اپنی دلیل جو آپ کے سامنے امام اللہ نے ذکر کی کہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ رکو کے اندر ہاتھوں کا الساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے تفریح ہونی چاہیے لہٰذا تطبیق نہیں بلکہ کیا ہوگا تفریح یعنی رخ پر دے رہا ہوں عورت کے لیے الگ احکام ہے ظاہر سی بات ہے تو اس کے لیے الگ حکم حکمت اس کی یہ کیفیت تو نہیں ہے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی پوری کمر کو بالکل سیدھا رکھے گا تب ہی جا کر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جا کر گھٹنے میں پڑتے ہوئے گھٹنا پکڑا جاتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے عورتوں کے لیے بس ہلکا سا ٹکاؤ ہے وہ آپ مختلف مقامات پر مرد اور عورت کی نمازوں کے احکام دیکھے جا سکتے ہیں ورنہ یہ جتنے بھی احکام اور باتیں چل رہی ہیں صرف حجار کی نمازوں کے لیے بالکل صاف واضح مرد کی نماز فرق تو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ حکم جب احکام چلتے ہیں مطلقاً وہ صرف مردوں کے لیے ہوتے ہیں مردوں کے لیے الگ سے احکام ہیں مستقل طور پر روایات کے اندر جی تجافی حصہ یہ ہے دلیل نمبر چار یہاں سے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے ود اور بدین کا قائل اور تطبیق کے منکرین حاضرات ان کی ہے چوسی اور آخری دہی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر تقریباً نو صحابہ آبا اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے گیارہ سندوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نماز کے اندر کیا ہے آزاد کا جدا جدا ہونا چاہیے نماز کے اندر کان نظر کا مختلف امیدان کا معاون خان اوپر اتفاقی چیز کو ذکر کیا کہ جس میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے اندر آگرہ مختلف ہونے چاہیے الگ الگ ہونے چاہیے اس طرح جیسے سجدے کے کی اندر کیا ہے جی جی بتا رہا ہوں سجدے کے کی اندر کیا ہے کہ یعنی پیٹ نہ سے جدا ہو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے بھائی بین قدمی دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے اس میں سب تمام کے تمام ایما متفق ہیں اختلافی چیز کیا ہے اختلافی صرف اور صرف میں ہے کہ کیا دونوں ہاتھوں میں تقویف ہونی چاہیے یا وہ وقلے بطے ہونا چاہیے تمام تخابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا جو چیز اختلافی ہے ہم اس کو اتفاقی پر کیا کریں گے منطبق کریں گے معصوف معنی پھیر دیں گے محمول کریں گے منطبق کریں گے اختلافی چیز کو کس طرح پھیریں گے اتفاقی چیز کی طرف اور اتفاق کیا ہے سب متفق ہیں اس بات میں کہ آغا کیا ہونے چاہیے متفرق ہونے چاہیے بقیہ نماز کے بقیہ حالتوں میں لہذا عقل کا تقاضا ہے نظر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یکون من کہ جب مسائل میں حضرات نے اختلاف کیا ہے معتوفا کس کو پھیرا جائے علیہ اعلیٰ والے جس پر سب کا کیا ہے اتفاق ہے لہذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے رکو کے اندر بھی تفریق کو آگاہ ہونا چاہیے آنکھوں کو جدا ہونا چاہیے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے جی وقت روبیے الگ الگ منا جدا جدا ہونا آگاہ کا سجدے کے اندر اس میں بھی کہتے ہیں کہ روایات وقت روبیہ اور روایت کی گئی ہے پھر تجافی سجدے کے اندر آگاہ کا جدا جدا ہونا مختلف روایات آپ کے سامنے آئیں گی صحابہ کران سمجھ لی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے نے کیسے دیکھا یعنی آپ کے آگاہ اتنے جدا جدا تھے کہ گویا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید بھی دیکھی یعنی آپ نے اپنے باسو کو اپنے ہاتھوں کو اپنے کیا کیا پہلوؤں سے اس طرح جدا رکھا اپنے پیٹ سے اترا جدا رکھا کہ آپ کی بغلوں کی سفید بھی ہم نے دیکھی تو اس ان تمام روایات کا پلاسا کہ سیدے کے اندر اضاء کیا ہے متفر رکھے دونوں سب میں جدائیگی رکھنی ہے اپنے ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا ہے خلاصہ یہ نکلے گا کہ نماز کے جو افہار ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے اعضا میں تفریق ہونی چاہیے نہ کہ بلا جلا ہونا چاہیے اب دیکھیے روایات کو نو اکرام سے مرویات ہیں گیارہ سمجھوں کے ساتھ فقد رویت تجافي في سيدي كاندر اعزاء المسافر يكونه الاغلا بونه ما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو قره حسن 12 بطن ابي صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ثميني عن ابي نهباس رضي الله تعالى عنه صلى صحابي عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يراغياض ابطيه ابطيه اپ کی بغلیں مبارک انا اذا سجد رجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیدا فرماتے جو دیکھی جا سفر کی بیان و ابتائی ہے اپ کی بغلوں کی سفیدی بیاس سفیدی ابتائی بلنے اب یہ قال حدثنا قرمیہ قال حدثنا كثير المحاشم وابنها من قال حدثنا جعفر بن قران قال حدثني يزيد بن اصم اصم عن ميمونه زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد حرت ممونہ فرماتی ہیں میں سے فرماتی ہیں کان نبی جا پا آپ جب سیدہ فرماتے تھے تو کیا فرماتے تھے جا پا یعنی اپنے پیٹ کو بلند رکھتے تھے یہاں تک کہ دیکھ لیتا من خل پہ جو آپ کے پیچھے ہوتا رانوں کو رانوں اور پیٹ کو کیا کرنا جدا جگا رکھنا ہم اپنے پیٹ کو زمین سے بلند رکھتے تھے رانوں سے جگا رکھتے ہت کا اس طرح کا دیکھ لیتا منخل پہ جو آپ کے پیچھے ہوتا تھا واہ ابتح و وہ ابتح ہے آپ کی بغلوں کی سفیدی و وہ کا مانوی کیا ہیں سفیدی کے ہیں بیا بیاضہ کہتے ہیں ماں آپ اپنے ہاشیے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور واہ کا معنی بھی سفیدی کے ہی ہیں منفل بہ یہاں تک کہ دیکھ سکتا منفل بہو جو آپ کے پیچھے ہوتا وبا آب بغلوں کی سفیدی وبا سفیدی جی الفاظ کا غور رکھیے گا تھوڑا فرق ہے معنی ایک ہی جیسے وبا کا مانا سفیدی ہی ہے ابھی یہ دوسرے ساتھ یعنی حضرت محمونہ ہے نمبر دو پہ فيني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسمه لو مزكيا جعفر بن برقان وعبد الله بن الاصمي عن جدي تمال اسمعام ميمون رضي الله تعالى عنه نمبر 3 पे आ रहे हैं عبد جابر بن عبد الله انہی قال حدثنا ابن داود قال حدثنا لي ابن قال حدثنا هشام بن يوسف عن ماعمر عن منصور بن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جب آپ سجدہ فرماتے تو کیا کرتے اپنے پیٹ کو مایا کہ آپ کے بغلوں کی سفید دیکھی جا سکتی تھی یا میں نے دیکھا ٹھیک ہے جی نمبر اسی نمبر چار پہ آ رہی ہے منظر کشی کر رہے ہیں کوکھ کے کوکھ تو سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے کوکھ کش رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ کو میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں آپ سید میں ہے یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ اور تسلی کا درمیانی حصہ دیکھا بیانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا یعنی اپنے بازو کو اپنے پیٹ سے جدا رکھا پیٹ کو رانوں سے جدا رکھا پانچ ابن ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اذا جب آپ سیدہ فرماتے بلند رکھنا بلند رکھنا اوپر اٹھانا عجیب پر آپ نے اپنی سرین کو کیا کیا اوپر اٹھا دیا یعنی بلند کیا وہ کالا ہاں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعال ہو آپ نے آگے آمد کیا عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا چھ پہ آ رہے ہیں عبداللہ ابن بحینا جی امن کا ربد الرحمان ان کا ایک تو یہ یعنی اور شاید بجنا بھی ہے کہیں پر جین کے ساتھ برآب آپ کے نسخوں میں یقیناً کیا ہوگا بحائن آپ کے نسخے میرے نسخے کا ساتھ دے رہے ہیں ان عبد اللہ جی عبداللہ رضی اللہ, تعالی عنہ انہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں تو یہ سر کرتے جا رہے ہیں سجدہ دیرا آئے گی و بہنا جمبئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کرتے سجدہ فرماتے تو فراجہ بین دیرا و بین جمبئی تو آپ کو شادگی کر لیتے تھے اپنے بازو اور اپنے پہلو کے درمیان کیسے فنظر یعنی اللہ اللہ تو میں نے دیکھا پر فن اظہر تو الا فرت ابتعی ہے میں نے آپ کی بہلوں کی سفیدی دیکھی افرا کا معنی بھی سفیدی کے ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے افرا وہ سفیدی کہلاتی ہے جس میں مٹیالہ پن بھی ہو آپ اپنی کتاب کا حشی سے بھی سہارا لے سکتے ہیں ورنہ بیا و حفت کے ہی الفاظ ہے آگے کچھ نام طرح اللہ علیہ نے بولی یعنی و وی کے الفاظ کیا کر دیے ذکر کر دیے راوی نہیں ہے یعنی بیا وی ہو حضرت احمد علی اللہ احمر ابن شہ سی قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا ابو نعيم وعوطان قال حدثنا عباد بن الله قال حدثنا الحسن قال حدثني أحمر وعضي الله وصاحب النقوي صلى الله عليه وسلم صحابي قال إن كنا لنقوي إن كنا لنقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إلحン رحم, رحم لنقوي يعني رحم رحم رحم turn <سؤال> <سؤال> رحم آتا تھا پر. قابل عن جب اپنے تخلیق کرتے تو میں نہیں آپ کا حضرت رسول پھر آخر میں یہ چھوٹی دہیل کا خلاصہ کیا ہو گیا مکمل ہو گیا نو صحابہ آبا کی روایات کے سامنے کا روایتہ یہ ہے کہ سعیدے میں کیا ہے یعنی آپ اپنے آزاد اتنا پھیلا کر رکھتے تھے اور یعنی بالکل الگ الگ ہو جاتے تھے اور اس طرح کے دونوں ہاتھ بھی بالکل کیا ہو جاتے تھے کھل جاتے تھے سعیدے کے اندر حالت اور کیفیت ایسی ہوتی تھی فلم مکان امام تخاوی تبکرہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں پورے باپ کا خلاصہ قلم سنت کرنا تفریح العضا ہے جو ہم نے کہتے ہیں کہ ذکر کیا سنت میں سے متحرف ہونا ہے لاسا کا کیا ہونا, ہونا, ہونا ملت ہونا ملا وہ ہو ہونا کانت فی مذا کرنا اے غم کا ایسے ہی جیسا کہ ہم نے کیا ہے ذکر کیا فر صابت ثابت ہو گیا جو ثبوت نصر اللہ لذا کرنا وہ روایات ذکر کیا ہم نے کہ جن سے نصب ثابت ہوا اس نسر سے ثابت ہوا کیا ثابت ہوا وہ آگے آ رہا ہے انتفا و تسری لدی و سپنا اور اس نسر کے ذریعے جو ہم نے ذکر کیا دوبارہ بن نسخ لدی و سپنا سے مراد اشارہ ہے عقلی دلیل کی طرف نظر تحوی کی طرف اس کی طرف اشارہ ہے تو کیا ثابت ہوا ثابت انتفا و تفریح کے تقریب کا نفی ہونا ثابت ہو گیا وہ روزونا وقت بتیں اور ساتھوں کا کتنوں پر رکھنا کیا ہو گیا واجب ہو گیا قول محمد الرحم تعالیٰ خلاصہ کیا ہے یعنی اور اپنی دلیل تدبی خوری روایات کیا ہو چکی ہیں منسوخ ہو چکی ہیں اور دوسری روایات کیا ہیں اس کے لیے ناصف ہیں لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ تطبیق کیا ہے سنت نہیں ہے مسنون کیا ہے وہ قولی عدے ہیں اور یہی آناز کا مطلب کا فیصلہ ہے اور یہی مسلک ہے وہ آخر بابا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ